الحمد اللہ صحمد محمد السّین البشہ ورث مجھ الطاء باقی سلمشاہ اور بلاد الخان شامین سب کو سمجھ میں باقی سلامت کرتے ہیں ہمارا سلسلہ دس کتاب دعوت شریف میں سے اوراد آشرے میں ہیں اور درس نمبر دو اور شریف کا مجموعی درس ہے اور اوراج عشرہ کا درس نمبر بارہ ہے تو نجن ایک سو تریسٹھ ابلک بارہ کے سورج میں اس درس کو میں نے نمایاں شو, شو کیا ہے اور اس میں جو ہے اوراد عشریہ میں پرانی آیات آئےت الکرسی پڑھا اس کے بعد آئے امنِ رسول اسما اسماواد اور پھر آئے امن رسول اللّہ اسماواد سے لے کر سورہ بغرہ کے آخری آیت تک ہے ان آیتوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی نے فرمایا ہے کہ ان آیتوں جیسی جو ہے عظمت پر مشتمل آیت مجھ سے پہلے کسی رسول پر نازل نہیں فرمایا اور ان آیت کے پڑھنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ ثواب اور اجر اور مخصرت کا وعدہ فرمایا ہے اس لیے ہماری نمازوں میں بھی دعاؤں میں بھی اورادوں میں بھی ان دعاؤں کا اس آیت کا تذکرہ ہے یہی آیت جو ہے نماز سلاط النوم میں بھی رات کو سونے سے پہلے اور رات کو سونے سے پہلے جو لوگ عشا کو پڑھیں گے ان کے لیے ہاں بہت زیادہ شوابڑا جی لکھا ہے ان میں سے یہ لکھا ہے جو ابداو میں اب آگے پڑھ سکتے ہیں یہ اس کے قور سے ایک نور جو ہے اللہ کی طرف جو اس کی جو ہے جب بندہ یہاں سے پڑھیں گے تو اس کی جو اس دنیا سے اس کی آخرت کی طرف جنت کی طرف ایک نور جائے گا اور وہ نور جو ہے قیمت تک اس کے لیے مفرت کرتے رہیں گے تو اس طرح اس کی بہت ہی ثواب لکھا ہے زنگرمیوں پر بہت ہی ایمان افسوس آیا تھے تو آج جو ہے قل ما فی کلّہ و بسم بص الرحمن ما فی السماوات و للّہ معاف سماوا تو مافِل آج وہ تبدی الفتو ہو یہاں سے کم بلّہ فعفر می شاح عظم شا اللہ ولہ کلِ شین قدی تک تو جیوا تھا اور آج آگے جو ہے آمن رسول ماں عنجل ولم کل آمن بلّہ ملائے قطح و قطب و رسولی لا فل قبین حجم رسولی وکال وقالو ثمینہ و طان وحران غرم بنا اس مبارک جو ہے انتہائی پر نور آیت چیز مختصر طیح جی کروں گا انشاءاللہ تو اللہ فرماتا ہے آ من رسول آ من الر ما ان ضلع میں ہی والم و منون آ جو ہے عربی زبان میں یاسن میں یہ لفظ آ ہے حمزہ دوم الف سے بدلا ہے اور آ ہوا ہے تو آ منا یو منو ایمانن آ منع یو, من آ یو من کی بانی اعتقاد رہنا یقین کرنا مطمئن ہونا ماننے کے معنی میں تو آمن الرسول بما بی بیما جلیل مربی ایمان لایا رسول نے اس رسول سے ملاد علیہ اللہ کے ساتھ آیا معلوم اور مشخص رسول یعنی رسول پاک اسلام صلی اللہ علیہ وسلم حضرت محمد مصفہ صلی اللہ علیہ وسلم عالیہ نے الرسول کے ساتھ آپ کے اس مقاموں منجلت اور نو انسانی کو اللہ نے جو عظیم رجبہ عطا عطاماء اپنے خلافت میں اور وہ رسالت کا ہوتا ہے اسی کا ذکر کر رہے ہیں آمن رسول ہمارے رسول نے ایمان لایا ہاں ہمارے رسول کو اس بات پر مکمل یقین ہے ہمارے رسول یقین رکھتا ہے ایمان رکھتا ہے اور ایمان لایا یقین پیدا کیا ہمارے رسول نے ہاں جی امار رسول نے ایمان رکھا ایمان ماننا اور اعتقاد پیدا کیا یہ سارے معنی صحیح آ رہا چونکہ سب یقین برداز کرتا ہے تو آمن الرسول ایمان لایا مانا ہمارے رسول نے یقین پیدا کیا ہمارے رسول نے کن بے معما ان تمام چیزوں پر جو انجلا نازل کیا یا کلچول عنزلہ انجلو سے اندلہ نازل کرنا ہاں جی انضلن جو ہے نازل کرنے کے معنی میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو القدر عنظلہ فلّہ تلقل عنظل کا علماء ایک معنی کرتے ہیں ایک دفعہ نازل ہونے کو ہاں جی عن سے تعبیر کے ہیں اور جو ہے تنزیل کے معنی جو ہے آہستہ آہستہ تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہونے بن میں نزلہ یہ نازل دل کے معنیٰ آہستہ ساتھ تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کرنا اور ان ذلے کے معنیٰ ایک دفعہ جس طرح عادث میں ہے ہاں جی کہ امبر صلی اللہ علیہ برقرا ایک دفعہ ایک دفعہ نازل ہوا اور پھر آہستہ آہستہ نادل ہوا یا جو ہے بیت المعمور پر ایک دفعہ نازل ہوا پھر وہی جیسے آہستہ آہستہ نازل کیا تو دونوں قرآن معیار موجود ہے تو ایمان لایا اس مقدس رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ماں تمام چیزوں پر جو نازل کیا گیا آپ کی طرف مر رب ہی اپنے پرور نگار کی جانب سےمن اور اہل امانومنوں نے علی ایمان نے بھی،, بھی جن لوگوں نے اللہ کے پیارے رسول پر ایمان لایا ان سب نے اور اللہ پر ایمان لایا ان تمام مومن نے ان چیزوں پر بھی ایمان لایا جو اللہ کی طرف سے اللہ کے پیارے رسول پر نازل کیا گیا لیکن اس میں قرآن پاک بھی اس کے اندر آتا ہے اللہ کی پیاری رسول کی تمام مبارک تعلیمات احادیث سب اس کے اندر آتا ہے کیونکہ قرآن نے خود فرمایا وَمَا اللہ وَا اللہ وَا ہمارے نبی کوئی بھی بات جو ہے وہی اللہ کے بغیر نہیں فرماتا تو اس میں, میں اسی اللہ کی پیارے نبی کا یقینی بات ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی بھی تعلیمات جب انبیاء پر نازل ہوتے ہیں تو ان تعلیمات کے بارے میں سب سے پہلا ایمان لانے والا ان کو بر جاننے والا ان پر یقین کرنے والا وہی انبیاء ہی ہوتے ہیں کیونکہ وہی بہتر جانتے ہیں مجھ پر جو کچھ نازل ہوا ہے وہ کس طرف سے کس کی جانب سے وہ اپنے اندرونی کے خیتوں کو اپنے نورانی کے خیتوں کو اللہ سے جو مضبوط ان کا تعلق ربط ہوتا ہے اور رشتوں کا ان پر نزول جو ہے وہ درخت کرتے ہیں وہ خود دیکھتے ہیں لہٰذا یہ فطری بات ہے کہ سب سے پہلے اللہ کے انبیاء پر جو خوش نازل ہوتے ہیں سب سے پہلے اس پر ایمان لانے والا خود امبیاہ ان خود ہوتے ہیں پھر ان کے سچے پیروکار ہوتے ہیں جو اس نبی پر انہوں نے ایمان لائے تو سب سے پہلے وہ ہے کہ یہ فرمایا پیغبر پر جو کچھ نازل کیا گیا اس پر جو ہے اپنے رب طرف سے اللہ کی پہلے رسول خود نے ایمان لایا اور مومنین نے ایمان لایہ پھر دوبارہ فرماتے ہیں کلن ان سب نے یعنی اللہ کے پیارے رسول اور تمام مومنین نے آمنا ایمان الب باللہ اللہ تبار و تعالیٰ کے ذات و باری پر کہ وہ ایک ذات ہے اس کا میں ایک ہی ذات ہے جو عبادت بندگی کے لائق ہے ہیں جو اشی کا نام اللہ ہے اللہ پر ایمان ال سب نے ملائکت ملائک ملک کی جمع ہے فرشتے کے معنی آج اور اللہ کے فرشتوں پر ایمان لایا اور آپ کو پتہ ہے اللہ کے فرشتوں پر ایمان کی سیر اچھے مانتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کے مقرب بندے ہیں نوری محلوق ہے اللہ نے نور سے خلق کیا ہے اور ان میں جو اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کے تابع ہیں اور یہ اللہ تعالیٰ کی ہرگز نافرمانی نہیں فرماتے ہیں اور ان میں مرد عورت کا تصور نہیں پایا جاتا ہے میں سے ہر ایک کو اللہ تعالیٰ اپنے و یکون سے خلق کرتے ہیں ہمارے طرح جو ہے ماں باپ کی شکل میں نیا بیوی کی شکل میں نسلی ہاں تسلسل کے ساتھ ان کا دنیا میں پھیلانے کا سلسلہ نہیں ہے. ہر فرشتے کو اللہ تعالیٰ اپنے امر کن یکون سے اپنے نور سے خلق فرماتے ہیں یہ نوری معلوم ہے ہاں شاہ اللہ قرآن میں بھی فرمایا لا یاسون اللہ مرحم ما اللہ جن پر حکم کرتا تو وہ کی اتنا فرمانی نہیں کرتا تو سب نے ایمان لایا اللہ پر اللہ کی فرشتوں پر وہ کتب ہی کتب کتاب کی جمع ہیں یعنی اللہ تعالیٰ کی تمام آسمانی کتابوں پر تو مراد تورات رات انجور اور فرقان اس کے علاوہ صوف ابراہیم صوب مسع م جن پر بھی جو صحیح ان سب پر ایمان لایا وہ رسول رسول رسول کی جمع ہے ہاں جی رسول کی جمع ہے اس کے معنی رسان فرستہ اللہ تعالیٰ کا اللہ تر سے دعوت دینے والا دائ اور رسول کے جو استعد الغوی تعریف ہے اور اصطلاحی تعریف صاحب کتاب اور شاہب شریعت نبی جو خدا کا پیغام لوگوں تک پہنچائے اس کو رسول کہتے ہیں ہاں جی اور میں آمن رسول الماں اور اللہ کے امان اللہ تعالیٰ پر اللہ کے اللہ کے پیارے رسول نے اور تمام مومنون کل ان سب نے ایمان اللہ اللہ پر اللہ کے فسٹوں پر و کتب آسمانی کتابوں پر اور رسول اللہ کے تمام ایک لاکھ چوبیس ہزار امبیا اور رسولوں پر پھر دوبارہ فرماتے ہیں لا کو ہم کوئی فرق یفرق کو منی جدا کرنا منتشر کرنا برباد کرنا ڈالانا یہ معنی کیا ہے ہاں جی اور پرا گندہ کرنا مہمانوں میں تفریق کرنا تو یہاں فرماتین اللہ فرق کو اللہ کے پیارے رسول اور آپ کے امت اور مومنین کی طرف سے اللہ تعالیٰ کے حضور میں یہ جملہ اگر فرما دیں کہ اللہ اللہ لا کو ہم فرق نہیں کرتے ہم جدائی نہیں ڈالتے ہیں جانے بین احد میں رسول اللہ کے رسولوں میں سے کسی میں بھی یعنی ہم سب ان سب کو اللہ کی طرف سے رسول اور نبی کے حیثیت سے مانتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے نمائندہ مانتے ہیں اور یہ سب برحق رسولیں اللہ نے بھیجا ہے ہاں جی اور اس میں ہم کسی قسم کی جدائی نہیں ڈالتے ہیں اور ہم ان میں سے کسی کو نہ اللہ کا بیٹا مانتے ہیں ہاں جی نہ اور کوئی چیز بلکہ سب اللہ کے رسول اللہ کے بندے اور اللہ کے سب سے تاغزار بندے لا فرق کو ہم کوئی فرق اور جدائی نہیں ڈالتے تفریق نہیں ڈالتے ہیں بے نا میں رسول اللہ کے رسلوں سے کسی میں بھی اور سب کو عزت و احترام اور تقریم کے ساتھ مانتے ہیں اور سب کو اللّہ کا رسول اللہ کا پیغام رسان اللہ کی طرف سے دائی اپنے اپنے متوں کو اللہ کی طرف بلانے والا اور برحق ہسیہ ہم آتے ہیں وقالو اور ان سب نے کہا نینے کلو نینے آ سمینہ یا اللہ ہم سب نے تینیں تمام عمنین نے کہا سمینہ ہم نے سنا تیری ہر ندا کو نبی کے ہر ندا کو واتان اور ہم نے لبیک کہا ہم نے اطاعت کی لہٰذاء اللہ غفران کا رب بنا غفران اے ہمارے رب غران کا ہم تو سے اپنے گناہوں کی بخش مفرت کے خواہان ہے اے پالنے والے رب بن ہنج کا تیری مغفرت کے خواہان ہے اور تیری ہی جانب ہم سب نے پلٹ کے جانا ہے غفران ہے کا رب بنا اللہ ہم سے تیری مغفرت کے طلب گار غفران مزد ہے یعنی غفرہ یا پھر اسے غفران معفرت مظر ہے بخش کرنے کے معنیٰ میں گناہ معاف کرنا بحث دینا ان معنی میں آتا ہے تو اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہم تج سے, سے اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرتے ہیں تو اپنے گناہوں کی مغفرت کے خواہاں ہیں کہ تو ہی ہمارے گناہوں کو باحثے گا اور تو ہی باس دے پہلے ایک اے اللہ اور ہم سب نے صرف تیری ہی طرف المشیر پلٹ کے جانا ہے ہماری بعض گشت مشید کے ملاؤ لکھا انجام انتہائے کار حشر ہاں جی معتمد ہونا جی اور اعتماد حاصل کرنا یہ سارے معنی لکھا ہے تو یہاں پر جو ہے انجام انتہا کار حشر بازگشت یہ معنی زیادہ مناسب ہے تو وہ علی اے اللہ ہم سب کے بعض گشت صرف تیرے ہی طرف ہے ہم نے پلٹ کے تیرے ہی پاس آنا ہے اور کہیں نہیں جانا چنانچہ چنچہ الفرماََََََََََ علََََََََََّلہ راج الفرمايا تو اظن كنى ميں ميں اس مبارک آيد میں چونکہ ديكھو يہودى قوم نے ہاں جى عزت يسٰ عليى السلام پر ایمان نہیں لايا اس سے پہلے ہم يہاں پر ایمان لايا لیکن اللہ کی طرف سے آئے ہوئے ايل الاظم صاحب شریعت نبی تورات طورات عظیم کتاب کو كو نے لے کے آیا تھا انہوں نے اس عيسا علیہ السلام کو نہیں مانا اس وجہ سے وہ لوگ گمراہ لوگوں میں سے ہو گیا ہاں جی اور پھر جو ہے عیسائیت نے وہ پابند تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمۃ میں موسیٰ علیہ السلام تعلوم تورات انجیل دونوں کی روشنی میں وہ پابند تھا کہ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں یہود اور نصارہ اور اس سے پہلے کی تمام امتیں صافین و ستارہ پرس و مجوس جو بھی امتیں جن کے پاس آسمانی کتابیں ہیں یا شیو کتابیں وہ سب پابند ہیں ان کے امیاں کی طرف سے ان کے ان کی کتابوں ان کے اندر اللہ کے پیارے نبی سرسوں کے بارے میں تعلیمات موجود تھی کہ اللہ کے آخری نبی پر ایمان لائے اور وہ مسلمان ہو جائے لیکن یہود کے بھی بہت یہودوں نے بھی ایمان لائے مگر تھوڑے لوگوں نے ایمان لایا عیسائیوں نے بھی ایمان نہیں لایا قرآن کہتے ہیں یار او کما یار اب انہوں نے اس محمد مصطفیٰ کو جو اپنی کتابوں میں آپ کے بارے میں تعلیمات تھی ان کو آپ پر جب تطبیق کیا تو انہیں یقین ہو گیا طرح جی باپ بیٹے کو پہچانتے ہیں جی اس بات میں انہیں کوئی شک باقی نہیں رہا یہ وہی رسول ہے جس کے بارے میں صاحب علیہ السلام نے ہے تاج میں آیت موجود ہے ہاں جی یہ وہی اور یہ وہی رسول ہے یہ جو بھی جانا ہاں جی قرآن میتی نے آیت موجود ہے کہ یہ وہی رسول ہے جس کے بارے میں تور میں آیات موجود ہے موسیٰ علیہ السلام نے ان کے بارے میں بشارت دیا تھا حتی موسیٰ علیہ السلام نے محمد مصّّم کے امتی ہونے کی دعا تک کیا تھا دعا کیا تھا اللہ اقبال نبی امتی ہونے کے بارے میں بہت ساربیاں دعا کیا ان میں شیخ حتی موسیٰ علیہ السلام نے دعا کیا تھا لیکن یہ دونوں کو انہیں اسلام پر ایمان لانا چاہیے تھا اللہ کے آخری نبی پر ایمان لانا چاہیے تھا ہاں ان دونوں نے ایمان نہ لانے کی وجہ سے ایک کو قرآن مغزوبِ علیم کا یہود کو اللہ کے غذب شدہ قوم دوسرے کو زالین کا گمراہ قوم کا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پا میں اور سرت میں ہم بہت نہیں کر سکتا ہوں. تمام انبیاء سے وعدہ لیا تھا کہ اللہ میرے نبیوں ہاں جی جب میری طرف سے تو تم لوگوں پر قرآن اور اللہ طرف سے کتاب حکمت نازل ہوگا اور میں تمہیں نبی بنا کر بھیجوں گا تو پھر تمہاری یہ ذمہ داری ہے کہ تم جو ہے اپنی امتوں کو اور یہ چیز ضرور بتانا اگر تمہارے پاس اب جو ہے ایک اور نبی آ جائیں جو, جو تمہارے پاس موجود تعلیمات کی تصدیق کریں اور جو ہے اور وہ اس تصدیق کریں اور وہ ایک اچھے اللہ طرف سے ہاں جی آسمانی کتابیں حکمت کی باتیں لے کر آ جائیں تو تم پر واجب ہے کہ تم اس کی تصدیق کریں اس پر ایمان لیں تو یہ وعدہ اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء سے تھا اسے تمام سلسلہ امبیا کی یہ ان کی ذمہ داری سے انہوں نے یہ کرتے آیا ہر نبی جب آیا اس نے خود سے پہلے والا امبیا کی تحقیق کی آنے والے نبی کی خوشخبری دی اس لیے ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس عائد کے ذریعے سے یہ فرمایا میں خود سے پہلے جتنے علیہ السلام آئے ہیں مجھے سات سے لے کر آدم تک ان سب پر میں ایمان رکھتا ہوں اور ان سب پر جو کچھ اللہ نے نازل فرما ان سب پر بھی تمام احمد ایمان رکھتا ہوں یہ اسی وعدے کی روشنی میں جو اللہ نے تمام انبیاء سے لیا ہے لہٰذا جو ہے پر قرآن باقیاتوں پہ ہم غور کریں اور اللہ تعالیٰ نے جو دین نو انسانی کے وہ اسلام ہی ہے تمام انبیاء جو اسلام ہی کے تبلیغی لحاظ اسلام ہی کو اپنے اپنے امتوں کو پہنچائے تھے ال دین اسلام اللہ اسلام نے سے حرمایا اسلام ہی اللہ کی طرف سے بھیجا گیا دین ہے اللہ نے نہ کوئی یہود کے نام سے کوئی دین, دین بھیجا نہ عیسائیت کے نام سے کوئی دین بھیجا ہے نہ سلانیت کے نام سے اللہ نے ایسا کوئی دین نہیں بھیجا ہے ہاں جی یہ خط لوگوں نے بنایا ہے اس اللہ اس اسلام سے ہٹ کر جو لوگوں نے کسی نے اپنے اپ کا آتش و کسی نے سائبین کا ہاں جی اور مختلف ادیان کے نام سے جو دین اسلام سے جو امبیا علیہ السلام نے جو تعلیمات لے کر آئے تھے چلو اس سے کٹ گئے انہوں نے مختلف نام لے کر آیا ہے لیکن اللہ نے جو انبیاء کے ذریعے سے جو دین نام تک پہنچایا ہر نبی نے دوسرے نبی کے حوالے کرتے آیا وہ اسلام ہی ہے ہاں جی قرآن پا میں کلنے آتے ہیں ان سب سے یہی سمجھ میں آتا ہے اللہ نے جو دین بھیجا وہ اسلام ہی ہے اس لیے علیہ و میں ایب تک غیر علیہ السلام دینا فلاحی اقبالمین تو اسلام کو چھوڑ کر کوئی اور دین قبول کر اللہ اس سے ہرگس قابول نہیں ہے کیا جائے گا لہذا جو ہے پیارے خاتم نب ہدایت جو ہے آپ ہی میں کیونکہ آپ اللہ کے آخری نبی اب آپ کے پاس کوئی کور کو نبی نہیں آنے. آخر کی شریعت آخری شریعت ہے اور سب سے کامل شریعت ہے اور ہر نبی نے آدم سے لے کر تا حضرت عیسیٰ تک سب نے اللہ کے آخری نبی کی اپنے اپنے امتوں کو بشرت دیتے آیا تھا ہاں جی لہذا جو ہے مانتے آئے لیکن بیچ میں یہودیت نے حضرت صاحب پر طرح طرح کے الزام لگا کہ ایمان نہیں لائے اور عیسائیت میں سے بھی کچھ ہاں جی اس کو کی علماء ہیں سارے کو معنہ حکومر ختم شہر کے دور کے علماء یہود علماء نساپار اصارا پر ہے بھی اس دور کے علماء یہود اور نسارا جنہوں نے حق کو پہچاننے کے بعد ایمان نہیں لایا ان پر اللہ نے اپنی لانت اپنے تمام معلومات اور فشتوں کی لانت بھیجا ہے جنہوں نے اللہ کے پیارے رسول کو پہچاننے کے بعد حق کو پہچاننے کے بعد انکار کیا کس وجہ سے قرآن کہتے ہیں حسد بین حسد کی وجہ سے ظلم و زیادتی کی وجہ سے انہوں نے ایمان نہیں لائے اِضاء اللہ نے ان سب پر لانت بھیجا ہے لیکن ہمارے پیارے رسول اس آدمی اور, اور بھی کن نہوں میں خود نے بھی ایمان لایا اور امت کو بھی حکم کیا کہ تم سب ایمان لاؤ اللہ کے پورے کے پورے ایک لاکھ چھبیس ہزار امبیا ایمان لیاؤ اور تمام انبیاء نے جو آسمانی کتابیں تورات رات زبور اور صبح رائے موسیٰ کی شکل میں لے کے آئے ان سب پر بھی ایمان لیاؤ یہ سب آسمانی کتابیں اللہ نے اپنے دین مقدس اسلام کی ہاں جی اسی کی تعلیمات ہیں بشر کو کلا وائز حضرات کے لئے اللہ نے ہر نبی کو بھیجا پھر آخری کامل ترین اور اکمل ترین اشرف ترین ہر کو خاتم الانبیاء کے صورت میں بھیجا ہے ہاں جی قیمت تک آپ ہی کی پیروی میں ہدایت اور کامیابی اور نجات مضمر ہے جو آپ کے راستے پر چلیں گے آپ کی تعلیمات قرآن اور آپ کی سند رشم چلیں گے انہی کے لیے جاتے جو آپ پر ایمان نہیں لائیں گے ہاں جہ وہ یقیناً گمراہ شمال ہوگا تو انہیں حقیقتوں کا اغرا رہی اس مبارک آیت کے اندر تو آج کے اندر سے پری تہوار ہے